لاکھ شریف کا سواب شیخ الدلائل سید علی بن یوسف مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کی ہے کہ اس درو شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ شریف پڑھنے کا سواب حاصل ہوتا ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو اس درود شریف کو ہر روز ہزار بار پڑھے گا وہ دونوں جہاں میں سعادت مند ہوگا اس درود کو فلاط السادت کہتے ہیں بسم اللہ اللہ سیدنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ